دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد. حق نے کی ہے خود تڑپنا بھی ہے اور اوروں کو تڑپانا بھی ہے ایسا تیری خیر ایسا ایسا تیری ایسا تیری ایسا کی تیری خیر, تیرے میکدے کی خیر، ایسا جم بلا انہیں جس کا نشہ بڑھ رہے ہیں سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں نارا لی بوجھ نال استاد صاحب کی بلادا استقبال کرو محبت نال نارے کا جواب دو نارے علامہ مولانا الحمد للہ نست مین بہی ون تب کلو لن بل شروع سی آتے آلنا مَنْ يَهْدِهِ لَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا رسول وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ و صحبی اجمائی ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا لعبود امنت بالله صدق الله مولانا العظم وصدق رسوله النبي الجليل الكريم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما روگ شوزل بلند بان رسول الله علی آلک الله یا رسول <سؤال> <سؤال> <سؤال> <باندلے کی تو> <بشن> چوں چہیت وزدائی ہاشت میں کود ازرستان چومرا بلیا افیرم ار اردوزم بالی السلام <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> موضوع سخن ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ایک شعریے جستا میں مصرہ پڑھا پورا شہد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں کروبی جین فرشتے نے پہلی مرتبہ یہ موضوع اللہ پاک کی مدد توفیق نال نہ ان شاء اللہ یہ نے جڑا میں پڑھیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ دستا ہے بھائی انسان کا فرق فرشتیاں تو درد دل دی وجہ یہ میں اس واسطے مصرا یا شیر نہیں پڑھیا کہ میرے موضوع تو سمجھ آیا موضوع خود سمجھیا سی اور اس مصر یا شراط استفاق اتفاق گیا گل حقیقت دے مطابق سی الفاظ بڑے مرتب سن تو انوان انو بنا دیتے. درد دل کے واسطے پیدا کی آسنا یہ ہے فرشتیاں تو انسان دا فرق درد دل ہے تو یہ درد دل کی اور یہ کس چیز تو پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ اس کے آثار اور علامات کی نے جنہوں تو درد دل کی پہچان اللہ گو سمجھو کہ فرشتے جڑے ملائکہ وہ محبت رکھ ہیں اللہ تعالی معرفت رکھ دبت رکھتے ہیں لیکن درد دل نہیں رکھتے اس کی وجہ درد پیدا کس چیز تو ہے درد پیدا ہوتا ہے فراق اور جدائی تو محبت, محبت سکھ دے کشش وہ پہلا ہوں جس وقت محبت جس نال ہے جس کی سکھ اور کشش ہے وہ جدا ہوئے. فراق دے جاوے جدائی دے جاوے اس وقت درد پیدا ہو جائے مثال داں بیٹے ن باپ نو پتر محبت دل ان سکھے کشش جذبے ہے وہ بارے دل انہوں کا ہے اگر وہ سامنے رہن تو صرف محبت رہے گی جدا ہو جان تو حضرت یا آپ درد بن جائے محبت تو بغیر محبت اور سکھ تو بغیر درد پیدا نہیں ہو سکتا لیکن محبت درد کی علت نہیں وہ فراق ہے کیونکہ علت اور معلول کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا سبب اور مسبب کے درمیان واسطہ ہوتا ہے محبت تو درد دا پیدا ہونا اے محتاج اے فراق دا جدائی دا اے بڑے عجیب موضوع ہے تھی حیران ہو جاؤ گے کدی ساری زندگی سنیا نہیں ہونا دا سارا کچھ ہی نو جو اگے آئے گا وہ ہر گل ہی ہوگی سمجھ نہیں آئے <سلام> وی لفظ بھی آ جائے سمجھا بھی ہے. بھئی محبت تو بغیر جدائی فراق یہ درمیان واسطہ محبت تو بغیر ٹھیک ہے درد نہیں پیدا ہونا لیکن وہ علت نہیں سبب ہو سکتا ہے ممکن ہے اس بغیر پیدا ہو جاوے لیکن فراق جڑی ہے نا یہ درد اس بغیر پیدا نہیں ماں تو جدا پا گا ان درد پیدا ہو جانا درد دی علامات پہلے نمبر تک میں آنسو شروع ہو جائے جس دل درد ہونا ہے فراق دی وجہ درد جو پیدا ہونا ہے تو بے بس آسو نکلنے اے او دی علامت ہے علامت ہے اور علامت جڑی ہے نا وہ ضروری نہیں کہ اس نال چیز دا وجود ہوئے ہو سکتا ہے وہ شہ پائی جاوے وہ تھے شا پائی جائے ہو سکتا ہے نہ پائی جائے یعنی ضروری نہیں کہ درد ہوسو ہی نکلن بعد اوقات درد پچا پچا کے بندہ اونجی مر جائے رنگ پیلا پی جسم نٹھال ہو جوڑیاں مردہ لگ ج نام تکلیفہ نام تکلیف آ جاندی ہیں درد تو لیکن ایک اور گل ہے جی ظاہر ہوشانی کدی آسو جاگے جی آخر آشکارا سہ علامت آ سر دو چہرہ در دو چشم تر آشک دیا تر نشانیاں ہوا ٹھنڈی ہو گی ہوں کے ٹھنڈے چہرہ پیلا چشم تر اکھ تارونی یہ علامات ہے یہ علامت کا مترد ہونا ضروری نہیں ہوتا یہ نہ بھی صرف ہی بچے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کبھی تنوین فیل پر بھی آ جاتی ہے کیونکہ علامت ہے نا ضروری نہیں کہ جہاں پر تنوین ہو وہ ضرور اسم ہو ہاں مہونے کے لیے جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نشانی تنوین ہے تو درد کے لیے جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نشانی آنسو ہیں ضروری نہیں ضروری نہیں کہ آنسو ہی نکلیں نکلتے ہیں درد کی وجہ آنسو نکلتے ہیں کہ بعض اوقات اکھا ہی دے بیٹھ بیٹھتا ہے پام نبی بھی ہو پام روسو لوگ تو ماں سڑے جس اچھا وقت درد پیدا ہو جاند ہے جدائی تو فراق تو تے درد والی تکلیف نور کرنے دل وصال منگتا ہے تاکہ ملاقات ہوا تا میرا درد دور تکلیف ہٹ جائے میں مریض علاج منگ ہے درد والا دل وصال منگتا ہے سمجھ آ گئی نا وسال کی وجہ Oh, شوق وسال دی وجہ شوق وسال دی وجہ شوق طلب پیدا ہوں آل اللہ کہ تلاش کر ٹونڈا میں ٹونڈان رستہ لبھی ہوے ہو کسی کو پوچھنا پہن جسے اگلا دس ہے پھر باویں جتیاں ٹوٹ جان باوے لتاں ٹوٹ جان پھر پانچ کے سکون لو ہے فرشتے محبت معرفت رکھ مارفت رکھتے پر جدائی فراق نہیں ہمیشہ معرفت بیٹھے بٹھے محبت معرفت رکھ دے ہیں لیکن درد نہیں رکھ دے کیوں کہ فراق اور جدائی نہیں جدائی جئی ملی ہے انسان نو آ جڑا تن نہیں تن بس جس لیے وہ روح اے سونے رکھی جی فراق چایا اس کی وجہ غفلت ساری مارفت وہ تو مثال ہے ادھر آیا تو جرنا ہے پچھاڑا سی جس لیے انہیں آخیا سیس تو بربے آخر سی بلا جدئی فراق یہ وقت بچہ جم د جمد رو عشق دی زبان چھیں تو جدئی نو کر کے حضرت عیسیٰ اور محمد پاک ورگے نو کیونکہ وہ جدائی آن تو بعد بھی نہیں ملتی اس واسطے وہ روے نہیں کوئی نبی لے نہیں روا واستے ہاں ہا ہا ہا وہ وسلوک اسی طرح درد بنیا جدائی تو ذات رب دی تو جدائی ملی تانے چاند جئی تو درد بنتا ہے جسے چیتا آ جائیں ماں جسے انسان اتنے اس ذات دی مہربانی چیتا آ یار کدھر ٹوٹ پیا ہے کدھر محروم ہوا ہے کدرو آیا سائن تو کدھر ٹر گئے کدھر پس گیا خیال احساس وہ فراق اور جدائی دا احساس جدو پیدا ہوا تو یہ اندر درد بنے درد بنے تو ہوں اس درد نو دور کرن دی خاطر تاکہ علاج ٹھنڈک پوے پھر وسال منگتا جب وسال منگتا ہے تو شوق طلب پیدا ہوتا ہے تلاش کر جدو شوقے تلب ہوں تو تلب طلب دو تلب واستے رستہ ہوں رستہ محمد عربی دی شریعت بن جاتی سمجھ آئی ترتیب آ گئی کتھوں کام شروع ہویا انسان دے پیار دا کام کتھوں شروع ہویا تو کتھے جا کھلوتا توجہ ہے نا شریعت کی بنی رستہ پھر ترتیب فرماؤ محبت اس ذات فرشتیا ہے انسان ہر انسان توجہ ذرا ہر انسان چ محبت خدا ہی بس ہے نا ساری دا ستون محبت ہے محبت معرفت فرشتوں کے پاس ہے لیکن فرات نہیں جدائی نہیں جدائی جو نہیں تو درد نہیں بنیا وہ درد تو خالی نہیں ذکر تسبیح طواف یہ وہ سب کچھ کرتے اقبال جڑا فرمایا ہے نا نہ کر تقلید ہے جبریل میرے رو کو مستی کی نگر تکلی میرے لو کو مستی کی تناساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح ہو تباہ درد کیڑے آ درد آ سڈا ہر درد کیوں بنیا تن لے چون تو بعد جئی جنی تن خواہشاں دے پیچھے پہ بس اتو ہی غفلت بنی تے غفلت نال جئی فرا شری مولا سونا جم ہے چیتا کرایا تو فراق دا احساس شروع ہو گیا جدائی آئی جدائی تو ہے فراق دا احساس ہویا درد بنیا درد تو شوق وسال بنے شوقِ مثال سے شوقِ طلب بنا شوقِ طلب سے طلب پیدا ہوئی اور طلب کے لیے راستہ ضروری تو راستہ نبی کی شریعت بڑی کی اس راستے نے پھر پہنچانا ہے اسے یار تک ہاں ہاں ہاں ہاں اس ترتیب نینے رکھو یہ مطلب ٹھیک ہے کہ نبی رستے تو بغیر ادھر نہیں پہنچ سکتا سمجھ نہیں لگی نہیں پہلی گل کی کی تھی کہ انسان درد دل کے لیے بن تو درد دل فراق تو پیدا ہوا تو فراق کے تو پیدا ہوا جئی فراق تو خود جی فراق جدائی سے نہیں پیدا ہوگی فراق خود جدائی ہے جدائی جئی تو پیدا ہو یہ روح کے جسم چان تو جی نہ آگی تو کوئی جدائی نہیں سیکھ. وجہ نہیں فرمائی اے یہ اے جدا, جدا، نہ جی تو ادھر ہوئی جیے فراق آیا فراق دینار درد ہوا ہے درد شوق وسال ہوا ہے شوق وسال دوک طلب ہوا ہے شوک طلب تو طلب پیدا ہوئی تلب آدھ تلاش آیت تلاوت کی تو تک بیٹھا ہے درد دل واسطے اللہ فرماتا ہے عبادت کے لیے درد دل کتنے عبادت کی <تصفح> نہیں کتنی یہ ہوں ایک بلاغت دا مسئلہ ہے وہ نقطہ سمجھ آتا ہے حضرت ابن عباس فرما دین لے بن تاکہ میری عبادت کریں حضرت ابن عباس فرمانے نے دمانے لیعرفون تاکہ مجھے پہچانے توجہ نہیں فرمائی نہیں تاکہ مجھے ہون آیت نے عبادت مقصد دسیا آیت دی تفسیر نے معرفت مقصد دسیا کیا ہونے تفسیر غلط ہے آخان گے کوئی غلط نہیں عبادت مارفت تو بغیر نہیں ہو سکتی مارفت عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کچھ نہ کچھ مارفت ہوگی تو عبادت ہوگی کوئی نہ کوئی پہچان تو گی نا پھر عبادت کرفت دی جد مرفت ودتی ہے تو پتا لگتا ہے میں جا کے کہد ہو جان جدائی دا احساس آیا تو درد بنیا اللہ تعالیٰ نے یہ سبب ذکر کر دیا لیا بدون کے ساتھ اور اس سبب کا مسبب حضرت ابن عباس نے معرفت بتا دیا اور معرفت کے ذریعے پھر جو کچھ درد بنتا ہے اس کو اس میں چھپا دیا گیا جن اس شاعر نے آخیا ہے ظاہر کیتا ہے اس چھپے راگ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کدی درد عشق بھی کہہ چڈ کدی عشق درد کہہ دقیقت حقیقت ہے کہ محبت تو درد بنتا ہے درد زوراں سے جی چڑھتا ہے بن یا کھو کہ محبت زور پکڑے تے عشق بنتا ہے تے محبت تو درد بنتا ہے عشق جیویں جیویں بدے گا اوے اوے درد ودے گا پہلے سی لگتی پی لگی محبت تو بنیا درد محبت درد ودیا تے محبت ودے تے عشق بنتا جی ودے گا اوے اوے درد ودا جائے گا جیویں پھر درد ودے گا انہیں نشانیاں ود دیا طلب تلب بدنا تو طلب بہ وہ دیوانہ وار ہو جانی ہے جیسے با... پاگل ہو کے لبن لگ پائے گا جب پاگل ہو کے لبے گا ہر دہر بات ایک اوے لبنا ہے ایک, ایک دیوانہ وار لبنا ہے نہیں ویکھنا ٹھڈا پیا بجتا ہے کی پیا ہوتا ہے جب یہ لبے گا تو میرے خیال دے جس منزل تک جس محبوب تک انہیں مہینوں چ پہنچنا سی وہ گڑیا توجہ ہے آہا آہا آہا آرف لوکا نے یہ گل یادی جیڑی کی کہ خالی عبادت اس سے مقصود نہیں وہ درد تشکالی آرف کھڑی دی کتاب سامنے آہا آہا آہا آپ فرمندے نے جے لکھ زہد عبادت کریے اج لکھ زہد عبادت کریے بن اش کو کس ساری کریے بن اشوں کس جا جاسکی نس جا جا اسی بے نسبے نئی جنا درد عشق دان جنا درد عشق دان کد پل پان د جنا درد شدہ نہ قد پھل پان دیداروں جب روز عش جذات نہیں جے رب درد عشق در لوڑ نہیں توجہ کراؤ وصال جیسے مل جرور بڑے آ پر قربان جاو جاشک درد سرور اس دے مثال دے تا کر کے جدو اللہ تبارک و تعالی شہید فرمایا شہید تین کی چاہیے ارج کرنا سونے ایک بار فرما توجہ نہیں فرمائی وسالری جئی ٹر گیا وسال ٹریا جئی سڑ گا سا میرے کو فرمائی توجہ فرما د پاک شہادت کتل ہوئے جیکر اس تلواروں پاک شہادت کتل ہو مرنا اے, اے درد, درد دار درد درد ل ج مر جے بے چار پائی تے مرے کا بھی شہادل دردر اندر درد جڑا یہ دل درد جگر چ نہیں لیکن دل ہے بادشاہ جہ دوں لگتا ہے نا اے دے وزیراں, سارے عملے یہ <تصفح> وزیر مشیر سارے جڑے لہذا اگر یہ کہیں کہ درد جگر کے واسطے انسان کو پیدا کیا تو بھی سچ ہے اور اگر کہو درد دل کے واسطے تا تا بولیا دولت میری خدائی نہیں چنگی لگتی میری ساری خدائی ملے نا رب آ کے درد لے لے آخا تین درد کی دولت دے آپ فرمان دینے خدائی ہے تمام خوشی کتل ہے خدائی ہے تمام خوشی تر ہے خدا و د دردل بندگی استل والے کی نندگی استل فرولا یہ درد سر نہیں یا لکری ماں میں ایک خدا ہونا ایک بندہ ہونا خدا ہونا بندہ ہونا خدا ساری کہنا دہتمام سنبھال بندہ احتمام ہے خدائی بھی بجائے اپنے دل دل درد سوال یا خدائی لینا نہیں چاہتا بندگی چاہنا بندگی چاہنا بندہ بننا چاہنا کیوں اس واسطے کہ بندگی وہ احتمام خوش تر ہے تے کرے بندگی ہست درد سر نہیں یہ درد جگر یا مینو بندگی جڑی درد جگر بن جائے انجاگ بادشاہی بادشاہی احتمام خوش کو تر ہے اگر حضیف سنا مطلب سمجھ زیادہ جائے گا سونا نبی فرماؤں میرے کوبریل امی نئے ارد کی رب فرماؤں دے محبوبہ بادشاہ نبی بن یا بندہ نبی بن حدیث بخاری شریف دے فرمایا رب گے با! بادشاہ نبی یا بندہ نبی بننا میں سوچن لگا جبریل فرما دے نے اے بندگی والا پاس سونے نبی نے بندک بندہ نبی بننا پسند فرمایا پرور دگار نے آ محبو جے بندہ بننا پسان فرمائے بندہ بنا خوشی خدا و بول یہ درد نہیں درد جگ جدو اے درد جگلا درد جگہ <سؤال> نہیں فرمائی امت نبق درد جگہ ہی پسند کر در وے مولا روم کی مسلم شریف چل کر <سؤال> مشروی رومی لکھتے ہیں اکبال فرما بارے علاج آ سوز میں آپ لکھ لو سا بندہ اللہ دو راتی اٹھ کے مولا تعالیٰ نو یاد کر رات لگتی ہے شیطان آ گی عجیب گل ہے اللہ اللہ کئی جانے اللہ اللہ کئی جانے کی لبنا لبا کاکھ آپ میںاضرا اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کہی جان لبا کا یا اللہ میں لبا میں ہاضرا میں ہاضرا شیطان نے خیال پایا اللہ کا بندہ رک گیا یار باقی پہ سکتا ہے میں گلتی لگا ہوں مایو سو کے درد ناؤ درد نہ سو گیا ہے تے درد وشال دا ذریعہ بن حضرت علیہ السلام آ گیا فرما لیا کیوں مایوس مایوس ہو کے ستا فرمائے جا میرا بندہ درد لال سو گیا ہی جا کے تسلی دے پا اللہ اللہ آکھنا یہ ہوئی لمبا کا آخنا ہے جب تین یاد کرنا ہے مجھے بڑا ہی پسند لگنا ہے جب تب کہنا لگتا ہے اگر تیر ذکر کی قدر میرے میرے کو آتی اینو ذکر دینا ہی نہیں سین پتا ہی نہیں اد اپنی وہ جی کرم کرنا ہوں اصل درد تیرے نہیں اصل محبت اے. اپنی محبت کی وجہ جگہ نہ تینوں تینو درد دینا وا تاکہ اس درد پھر مل جا پہلو ملیا سر او مل جائے توجہ کرا اے درد جس سینے میں آ ہے مہینہ سنے صدیق اکبر دا اے درد دا شاہ سکبر عجیب درد شاہ سونے نبی فرمایا अबू बकर बहुत नकात इबादी वजह नहीं रख दी है जिसकी वजह सब तो अगर निकल गया जिमें जिम्मे बचती है उवे उवे ईमान तरक्की पाद سونے نبی تایا پڑی روایت پڑھی ابو بکر سدھی کر دی اللہ تعالیٰ نو دے سینہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو جب جئی آئی فرا سی نا ابو بکرا فرمائی سلطان بہو پیارے نے ایک بڑی انوکھی گل کی جابی لفظ نے دھائی ہری کوئی پر آشک با رن تن چٹورا اے من مدانی جڈو جڈو من مدانی آہ لال گل دے پانی پے نام فقیر ہڈو مکھن کڈے بے درد کر کے درد والے دا دکھ, دکھ درد مصیبت گلے دلیز بن صبر کرنا اللہ تبارک بتالا درد نرقی دبر صبر جہشادگی دا دروازہ ہے سوکھ دروازہ ہے رحمت دی کنجی توجہ نہیں فرمائی میں درد دی دولت فراق تو پیدا ہوئی اس حضرت انسان ترقی کرد کیوں؟ تن سی تے جدائی ملی فراق تے تو درد بنیا درد توجہ درد کا کام جیوں دیا مار دینا کیونکہ جدو مائی نی یاد ستا ہے ہر پاسوں دل دماغ فارغ ہو جاتی بال اوقات محبت گم ہو جاتی رہتا سجو کی ہو رہا ہے کبھیوں کی ہو رہا ہے بابے فرید سرکار دا پتر فوت ہے ہلوم بچہ فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ دفنا دو فرید دے کول بچوں کی کوئی تھان ہر پاسوں جدو کٹا گیا ہے توجہ ہر پاسوں عشق تے درد کا کمے کٹ لینا تاکہ انہوں لبا کٹیا جا اپنے آپ کٹ لیند پھر جڑے حال پہلو سی یعنی روح کلی سی تن چ نہیں سی آئی وسال سی جدو جی दर्द वांगो वांगो मिया वांगो पानी अपने तन कट लेंगे जुदा कर लेंगे हम जीव मर गया है तो सामने रूहों की तन च जो हकीकत वेखे उस यारे को لیکن ہے ذرا کم لما ہے کہ تلاش کرنا شوق طلب اٹھنا شوق وسال تو شوق طلب شوکے طلب تو, طلب تو طلب اٹھنی طلب اٹھے گی لا دے چلنا ہے جڑے ساڈے واسطے محنت کرنے دے, دے اپنے رستے کھول دین ان راہ تھا وہ پہنچ جان گے مثال کی دولت نصیب ہو جائے گی جنہ چیر میں ربا نہ سجدہ نہیں کرب یہ کہ علی اپنی روح ضرور لے گیا جب سجدہ کرنا وا میں رب نے کسمور جو ہے شریعت پاک بزرگ مشال دکھن جاگ لگی گرم ہوا گرم ہوا کی ہویا ٹھنڈے نو جاگ نہیں لگ لگتی وہ گرم دا کی مطلب ہے پہلو اس ذاتو محبت دی تھوڑی جی چنگاری ہونی تے اونے اندر گرم کرنا ہے گرم کرنا ہے تو مرشد الجنا ہے کیوں آخ جاگ لگے گی مرشد لاوے گا جاگ جاگ ہمیشہ ترسی کٹائی ہو جاگ نہیں لگ مال جاگ نہیں لگتی ہوں مرشد نے جیڑی نل پاؤنی اس نظر دھد جم گیا دھد جم گیا ہوں سارا ہی کھٹا ہو گیا تھوڑی جی کھٹائی انہیں پائی تے سارا ہی کھٹا ہو گیا کتنے دھ کا مزہ ہوں نہیں آنا فرمائی سارا کھٹا ہو گیا نہیں کیوں جی توجہ مکھن کڈن واسطے سارا ہی کٹا کری طرح روحنو روحنو. او دے پیار جمع درد کا درد کا کٹا انہیں لایا تو سارا ہی درد بن گیا ہوں درد نہ رڑت جی ہوں محنت کرنا یہ نبی شریعت, شریعت نال محنت کر تاکہ اندر دیڑا درد دے اس درد تو وصال پیدا ہوگی شوق وصال اٹھا مرشد کی دی نگاہ وہ جم گیا درد پیدا ہو گیا پھر محنت کی دی نبی دی شریت رستے دی آخر جا کھلوتا نبی دی شریعت پاک دی برکت کھلوتا مکھن دے مکھن نے تے پھر جے جی یہ چوکھ صاف کرنا ہو گو رہ گیا لے درد دی دولت اے جڑی ہے سی اے وسال دا سبب سی مقصود نہیں سی لیکن مقصود نہیں مقصود ہوتا ہمیشہ نہیں ہونے سجنا ہے بلے اخر مثال دی دولت دے تا کر کے موت دے کے نہیں نہیں ہال پیاد درد نو بلکل ختم کرد کے تاں کر کے یہ مطلب سونے سکی کی اکبر فرما جب ویکیا ایک صحابی نو رون دیا آپ فرما کرنا سما کست کلو بنا اصا بھی او پر پھر فیر دل سخت ہو گئے کی مطلب سی جب یار نے بھی سال کی دی دولت دیتی ہوں روے نہیں یار میں مصروف رہن والے جو ہے ہاں ہاں توجہ ہے نا کی فرمایا صدیق اکبر نے بھائی ہاں ہاں ہاں واہ تیرے جوڑن تو سب درد اس لیے نہیں بنایا کہ تجھے رولا رولا کر اس کو مزہ آتا ہے نہ درد اس لیے بنایا تاکہ درد کے ذریعے تجھے وشال نصیب ہو جائے پھر وہ وشال نصیب ہوئے جیسے جدائی ہے توجہ درد کے ذریعے تمہیں وہ وشال دینا تھا کہ جو ہمیشہ وشال والوں کو بھی نصیب نہ ہو یعنی کیا مطلب کہ فرشتے بھی اس وسال تو محروم ہو جیڑا و تینو درد تو بعد نصیب ہو توجہ نہیں فرمائی نیا نے ایک ایسی رمض ہے ہر عمل لکھیا جا ہے ہر عمل فرشتے لکھ لینے پر عشق نہیں لکھیا دے لکھن جی کی لکھن وہ oh, جی حدیث اللہ فرما ہر ہر عمل دی جزا میں دن روزے دی جزا میں آپ روزے دی جزا کیوں اباب کیوں دیتا ہے خدا پھر روزے دی جزا بن گیا ہے اس واسطے گل پھر درد آ گئی روزہ رکھا بک پیاس ہر پاسوں پھر درد اندر درد بنیا تو اس درد دی مل وجہ ہے نا حضرت سیدنا نام علی اللہ علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا رو رکھو जे साडे वाल आना ती रोज रखे मुंह शरीफ के अंदर मिसवाक फेरिया फरमाया दस और रखो इसे हाल च आना दर्द वाली हवाड़ पसंद करने दर्द है بہو سیر فرمند درد مندا دیا بولو درد مندا دیا ہی بولو پتھر پہاڑ दे शरदे दर्द मंजौली भक्ति नाग जमीन दे तारे दे दर्द मंदिर मूल दर्द درد ہمیشہ دینا مقصود نہیں درد بے مثال وصال کا ذریعہ ہے بے مثال وصال کا اسے درد دل تبتلی لہر تبدیلا ہر پاسوں کٹی جی سمجھ نہیں لگی <سؤال> لیکن خالی درد توجہ خالی درد ہو تو شریعت رستہ اختیار نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سائیں درد بھی کھو کے کیوں کہ درد دی دولت او دے دتیاں دتیا عجیب گل ہے کہ بے درد رب پر تے نظر پہ اُن درد درد دتا کہ شریعت نبی رستہ چلیں تے جڑا اس درد دے ذریعے بے مثال وسال ہونا ہی نہیں درد ہی کھو لوگے جدو خس گیا درد ہی جانا رہا تو پھر شوق وسال ہی ختم شوق وسال ختم دے شوق طلب ختم تے شوق طلب ختم دے طلب ختم طلب ختم تو پھر وسال ہی لبنا تلاش ہوئے دی پوری کوشش کار دے نے کہ مت یہ نہ ہودبے بے بے ہو کے مارے نہ جائیے اس رستے تو ادھر ادھر ہوئے تو آ کے جا بے ادبا تین نہیں تُو نی. توجہ نہیں اے بہ مطلب رستہ پاک نبی چ فصل نہیں اگتی کوئی کوڑی نہیں اگتی اہ اگتی ہے جیڑی پیر دن لنگ جان کی پہاڑی ککر بھی ہوتے نے وہ ایڈے ایڈے تیلے جڑے ہوتے ہیں کنڈیا والے ساری بولی کہ دب ایک دب ہو سفا جی چٹائیاں بن دیا ایک دب ہولیاں جڑی بنتی نا وہ فروکتی میاں سا فرما ہے چلا جے نبی پاک دا راہ چڈیا نا تو پھر بھی اگنی گئی کوئی فصل نہیں آڈنا تاکہ اس راہ سارے نبی چلے گا تو بھی پہنچ جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں درد پتا لگ گیا جی تو یہ گلا لڑائیے واقعات لڑائیے درد دے تو پھر تے بہت لما موضوع ہو جانا لیکن جی کہ سٹ درا مشرا دے ہے اگوں ہوں شاعر اپنے آپ نظمہ جوڑے نہیں سمجھ لگی تو آنو اصل ترتیب دس دیتی کہ انسان نو انسانیت جدو ملتی تو کتوں ملتی انسان نسانیت فراق تو بعد درد تو لبی تے پھر جد درد تو لب ہے تو پھر آپ ہی آخنا پڑنا ہے درد دل کے واس سے شروع, شروع وہی پر اختتام آخر و داو داوان